نہیں مجھے جنگلوں کے تاریخ راستوں کا سفر نہ سمجھو نہیں مجھے جنگلوں کے تاریخ راستوں کا سفر نہ سمجھو یہ سارے موسم یہ سارے منظر تمہاری حیرت کے فاصلے ہیں تمہیں یہ ناموں کی دوریاں راس آ گئی ہیں تمہارے لفظوں کے سونے ویران ساحلوں پر تلاش کی لہر کھو گئی ہے پرندے اونچی مسافتوں میں ہوا سے آگے نکل گئے ہیں تم آج بھی رات اور دن کے ادھورے پن میں بھٹک رہے ہو تم آج بھی رات اور دن کے ادھورے پن میں بھٹک رہے ہو تمہارے سیکھے ہوئے وہ نام اب تمہاری تنہائی بن گئے ہیں اجار سونی حویلیوں میں ہوا کی سرگوشیوں کے مانند تم کہاں تک سفر کرو گے ڈراؤنی رات کی منڈیروں پہ زرد بیلوں کی طرح کب تک بہار کی داستان کہو گے ایک ایسی آندھی بھی آ رہی ہے جو سارے لفظوں کو سارے ناموں کو لے اڑے گی نہ میں رہوں گا نہ تم رہو گے بس ایک بے عکش آئینہ اور ایک سوکھا گلاب ہوگا بہت خوبصورت آپ کی یہ نظم تھی صاحب آپ کی شاعری میں فلسفہ وجودیت کی بڑی الجھن ہے تو کیا آپ وجود میں ہونے کو حیرت کا فاصلہ جانتے ہیں یا نہ ہونے کو میرا خیال یہ ہے کہ حیرت جو ہے وہ کوئی فیصلہ کن چیز نہیں ہے جی نہ ہونے سے حیرت پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی عدم سے جی بلکہ ہونے اور نہ ہونے کے درمیان جو فاصلہ ہے جی وہ حیرت کا فاصلہ ہے اچھا تو یہ بتائیے کہ جدید رجحان کے تحت روایتی انداز کو توڑ دیا جائے تو کیوں توڑ دیا جائے یہاں جو ہے روایت کے ہر مدرسی وہ تعریف جو ہے جسے ہمارے ہاں تنقید میں کیا جاتا ہے اسے ہٹ کر اگر ہم شاعرانہ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو روایت جو ہے وہ اگر پرانی چیزوں سے محبت ختم کرنے کا نام نہیں ہے اگر ہم روایت سے اپنا تعلق توڑتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پرانی چیزوں سے ہم اپنے رشتے کو توڑ لیتے ہیں بلکہ ہم پرانے پن کے خلاف لڑتے ہیں اگر روایت جو ہے وہ ہمیں پرانا پن دیتی ہے تو ہم اس روایت کے خلاف ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو اس پرانے پن کی تھوڑی سی وضاحت تھا وہ پرانا پن ایسا ہے کہ چیزیں تو ظاہر ہے جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ چیزیں پرانی ہی ہیں بیشتر لیکن وہ چیزیں جس طرح مجھ سے اظہار پاتی ہیں تو میں انہیں ایک شناخت ایک پہچان اور ایک حیثیت دیتا ہوں اور وہ اس حیثیت سے میرے لیے زندہ رہتی ہوں تو اب ان کا یہ جواز جو ہوتا ہے نا یعنی کہ اظہار کا جو جو جواز ہے اگر یہ پرانا ہو جائے تو پھر اس کی تکرار کی کوئی ضرورت نہیں آپ کی مراد اس سمبل یا اس علامت سے ہے یا اس انداز سے نظر کر سکوں آپ کی شاعری پر آسمانوں کو مت بھولنا ایک نظم ہاں مگر اس نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب یہ آسمان ہلکورے لے. لے اور گلاب آسمانوں سے رشتے ملا لگے تو تم ان آنے والے زمانوں کو مت بھولنا جو ابھی تک کسی جستجو میں سفر کر رہے ہیں اور جب وقت کے ساحلوں پر یہ تند اور پرشور لہریں لہرے گھروندے گرانے لگیں تو تم ان ماورائی مکانوں کو مت بھولنا جن میں اب تک وہ آواز زندہ ہے جس کی یہ نیلا سمندر گلابی ندی گنگناتی ہوائیں کڑکتا دن اور سن سناتی ہوئی رات سب بات اور جب لفظ کے آئینے کوہر میں ڈوب جائیں تو تم اپنے ہونے کے اظہار کی آس مت باندھنا اس سمے تم ان آئین خانوں کو مت بھولنا جو تمہیں مانویت کے ہر نقش سے ماورا دیکھتے اور جب تم سمندر کی بے سمت نیلا ہٹوں میں خود اپنے سے بچڑو تو ان بادبانوں کو مت بھولنا جو تمہارے سفر کا نشا ہیں ہاں مگر اس نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے نشانوں کو مت بھولنا کو مت بھولنا بہت خوب. کی نظم کے دو ہیں. تو تم آنے والے زمانوں کو مت بھولنا جو ابھی تک کسی جستجو میں سفر کر رہے ہیں اور اسی نظم کے یہ مصرے بھی ہیں ہاں مگر اس نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا ہاں مگر اس نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے نشانوں کو مت بھولنا آسمانوں کو مت بھولنا تو بیک وقت یہ ماضی اور مستقبل کی طرف سفر کس الجھن کی غم ماضی ہے میرا خیال ہے کہ یہاں جو ماضی اور مستقبل کی آپ نے تفریق کی ہے جی یہ بہت زیادہ فنامینل تفریق ہے جہاں تک ماضی اور مستقبل کا سوال ہے تو میرے نزدیک ہر مستقبل جو ہے وہ ایک ایپسلیوٹ ماضی سے رشتہ جوڑنے کا نام ہے ہم جو ہیں جس نقطے سے چلے ہیں اسی نقطے پر ہمیں پہنچنا ہے وہی جو ہے جہاں ٹائم ڈیڈ ہو جاتا ہے جہاں یہ ماضی حال اور مستقبل کی کوئی تفریق نہیں رہتی تو اسی طرف یہ سارے لمحے جو ہیں دائرہ بناتے ہوئے اسی ایک پوائنٹ پر اسی ایک لائٹ پہ جا رہے ہیں تو یہاں جو ہے نا تو یہ تو ایک سفر ہے یہ سارا جو نہیں آیا ہے ابھی تک یہ بھی اگر آئے گا تو اس کے لیے آئے گا جہاں سے ہم چلے تھے تو یہ ہمارا آغاز جو ہے وہی ہمارا انجام ہے وہی ہمارا اختتام ہے یہ تو ایک طرح سے آپ نے ماضی سے مستقبل تک ایک سرے کی وضاحت کی ہے گویا کہ ماضی سے مستقبل تک کا سفر لیکن آپ کی نظر میں ماضی اور مستقبل دونوں دو متوازی لائنیں نظر آتی ہیں اس کی ذرا اگر آپ وضاحت کرتے نہیں میرا خیال یہ ہے کہ جہاں یہ آیا ہے کہ ان زمانوں کو مت بھولنا جو ابھی تک کسی جستجو میں سفر کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں مگر اس نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے نشانوں کو مت بھولنا آسمانوں کو مت بھولنا یہاں آپ نے یہ آسمانوں کو مت بھولنا کی جو ایک ضروری لائن ہے دی اسے دی مس کر دیا اگر اس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے کنسنٹریٹ کریں تو اس پہ میرا خیال ہے کہ یہ آسمانوں کا جو ایک میرا خیال ہے کہ جو لفظ چلے علامت یا اشتہارے کی بحث سے الگ آسمان کا لفظ جو ہے یہاں پر دی دی اس پر تھوڑی دیر اگر ہم اپنی توجہ رکھیں تو اس سے پتہ یہ چلے گا کہ آسمان جو ہے وہ میرے لیے کم از کم کیونکہ میں نہیں لم گئی تو میرے لیے آسمان لمحوں کا وقت کا حادثات کا ہر ہونے والی چیز کا اور ہر نہ ہونے والی چیز کا ایک لازوال اور نامعلوم خزانہ ہے آسمان یعنی کہ میرے لیے لائف اور ڈیتھ کی مسٹری ہے بینگ اور نتنگنیس کی مسٹری ہے تو وہاں سے تمام چیزیں جو آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں اپنی طرف لے جائیں تو وہ اس کا نشان ہے آسمانوں کو مت بھولنا وہ یعنی کہ وہ جو خزانے کا مالک ہے وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس خزانے کو مت بھولنا ہر سکے کو اسی کی طرف جانا ہے جیسا یہ بڑا رٹا پٹا سوال صحیح کہ شاعری کیا ہے پر نیا جواب چاہتا ہے تو آپ یہ جانتے کہ شاعری کیا ہے اس پر بہت لمبے لمبے مضمون لکھے گئے ہیں اور بہت سے سچے شاعروں نے اس بارے میں کہا ہے کہ شاعری کیا ہے تو اب نئے جواب کی جو قید ہے یہ جو ہے میں, شاید اس میں یہ کہنے مجبور ہوں کہ شاعری جو ہے میرے لیے ایک ایسی چیز ہے جو زندہ رہنے کی ایک بہت شدید لگن اور امنگ سے پیدا ہوتی ہے زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ ہماری حیاتیاتی امنگ کے لیے کافی نہیں ہے تو وہ جو زندہ رہنے کی ایک عجیب امنگ جو ہے جو مجھ سے نہ دفتر میں اپنا اظہار کروا سکتی ہے نہ پڑھنے میں اپنا اظہار کروا سکتی ہے نہ دیکھنے میں نہ سننے میں نہ کھانے میں نہ چلنے میں نہ سونے میں نہ جاگنے میں وہ قوت جو ہے وہ میرا خیال ہے مجھ سے اظہار کرواتی ہے شاعری تو شاعر اظہار کیوں چاہتا ہے شاعر اظہار یوں چاہتا ہے نا کہ جب تک کوئی چیز اس کے اندر ہے تو وہ خود اسے جب میں نظم ایک کاغذ پہ لکھتا ہوں تو میرے لیے پہلا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اسے کسی دوسرے تک پہنچا ہوں بلکہ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو ہیں جو میں اپنی نظم میں استعمال کرتا ہوں وہ لفظ ایک وے آف کمیونیکیشن ہے خود میرے لیے یعنی کہ میں جو ہوں اپنا اظہار لفظ کے ذریعے خود پر چاہتا ہوں کیا آپ اس کسی اور سے کمیونکیٹ کرنا نہیں چاہتے نہیں کسی اور سے کمیونکٹ کرنا جو ہے یہ ضمنی بات ہو جاتی کیونکہ شاعری وہاں مر جاتی ہے جب وہ خود آپ کی شاعری آپ تک نہ پہنچ سکے شاعری کا پہلا کام یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے آیا اس میں میں نے اپنے آپ کو کھوجا اس میں میں نے اپنے آپ کو تلاش کیا اگر میری یہ تلاش اگر یہ میرا سفر جو خود مجھ سے میری طرف ہے یہ سفر ناکام ہے تو ظاہر کہ اس سفر کی جو, جو, جو جواز ہے وہی کھو جائے گا نہیں تو وہ کھوج اور وہ تلاش تو لفظ کی ہے اور شکل کے بغیر بھی ہو سکتے کہ آپ چپ رہے ہیں اور اپنے آپ کو محسوس کرتے رہے ہاں یہ بات بھی ہے لیکن اصل میں اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہے نا چپ رہنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے یہ ایک پیغمبرانہ قوت کا نام ہے ٹھیک ہے اگر یہ آدمی میں نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہ لفظ کو بھی بہت چھوٹی اور بہت جھوٹی چیز سمجھے تو ایسا نہ ہو تو ایسا کر لینے میں کوئی برا نہیں ہے نہیں میری, میری کا سفر یا خود سے خود کی تلاش کے لیے کسی لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی تو لفظ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنے کا ایک ذریعہ جہاں تک میں سمجھوں آپ تو اگر آ, کرتے یہ بالکل صحیح بات ہے یہ ایک مسلم بات ہے اس میں اس کی تردید بالکل نہیں ہو سکتی لیکن آپ اس میں ایک فیکٹ کو نظر, نظر انداز کر رہی ہیں جی سب سے پہلا بات, پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے وجود کا جواب چاہتا ہے جی. آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں جی. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ لفظ کے بغیر بھی یہ مرحلت ہے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے لیکن دوسری سطح پر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا اور کائنات کا رشتہ کیا ہے تو وہ جو سطح ہے وہ بغیر لفظ کے مکمل نہیں ہو سکتی تو اب میں اگر لفظ لکھتا ہوں تو پہلے تو میں یہ دیکھوں گا نا کہ جیسا میں نے اپنے آپ کو سمجھا تھا جیسی میری تفہیم خود مجھ پر ہوئی تھی آیا وہی تفہیم وہی جواب جو ہے اس لفظ میں بھی آ گیا جو میں نے لکھا ہے اگر وہ نہیں آیا میں نے اس لفظ سے بھی ناسودگی محسوس کی تو وہاں میری شاعری ختم ہو جائے گی وہ ایک مردہ اور بے جان سا کتابی لفظ بن کے, کہ کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتے کمیونیکیشن کی ایک شکل ہے میرا جہاں خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت سیدھی سادی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایسا سمجھا جی جی یہ ایک عمل ہے جیسا جس طرح سے آتے ہیں اچھا آپ کی نظم کا ایک مشرا ہے بلکہ یہ مصرے کہ تم آج بھی رات اور دن کے ادھورے پن میں بھٹک رہے ہو تمہارے سیکھے ہوئے وہ نام تمہاری تنہائی بن گئے ہیں آپ کی نظم میں یہ ہونے کا جسے آپ کسی سے سوا دیکھنا چاہتے ہیں کس لہر کی تلاش ہے؟, ایک... ہے, اپنی... مطلب ہے کہ میں پہنچ نہیں پائی آپ آزاد کر دیجیے میرا یہاں خیالی یہ آپ نے اپنی بہت ہی ایک ذاتی انٹرپریٹیشن کا نتیجہ نکال کے مجھ سے سوال کیا ہے اور یہ صحیح بات یہ ہے کہ اس قسم کا سوال جو ہے میں, میں اپنی نگ کو بار بار بھی پڑھتا ہوں اس قسم کا سوال میرے ذہن میں پیدا نہیں ہوا تھا لیکن جو اینگل آپ میں پیدا ہوگا نا یہ بہت ممکن ہے کہ اس کا جواز خود شاعر کے پاس بھی نہ ہو کہ وہ اینگل کیوں پیدا ہوا اگر اس قسم کے جواز شاعر کے پاس بھی ہو جائے نا تو شاعری کی ایک جو مسٹری ہے وہ خود شاعر کے لیے ختم ہو جائے گی تو وہ شاعری کیا کرے گا مطلب آپ کے پاس کیا جواب ہے تو جب میں نے یہ لائن لکھی تھی تو اس وقت مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ کیا ہے کیوں ہے دو ایک دن بعد تک مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ لائن میں کیوں لکھ گیا لیکن اس کے بعد جب میں نے اس نظ سے ذرا محبت کی لفظوں کے ساتھ تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ صاحب آدم کو چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے تو یہ لائن جو ہے وہاں سے منسلک ہے اگر ہم اسے وہاں سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے جو ہے تسلیم بخشنے والی بات ہو جاتی اور دوسری رات اور دن کا جو ادھورا پن ہے یہ ادھورا پن رات اور دن کا ادھورا پن نہیں یہ خود ہمارا ادھورا پن ہے کہ ہم نے رات اور دن کو جو خود ہمارے ہی وجود کی اکائی کا ایک حصہ ہے یا جسے اس اکائی کا حصہ ہے جس کا حصہ ہم ہیں یہ پرندے ہیں یہ سوپ ہرے بھرے درخت ہیں یہ جگمگاتی ہوئی مٹی ہے یہ سب ایک میرا خیال ہے کہ وجود کی ایک اکائی کا حصہ ہے ہم لوگ تو ہم نے اس اکائی کو بانٹ دیا ہے تو اس سے ہمارے اندر ہمارے امال میں ہمارے افعال میں ہماری سمجھی ہوئی چیزوں میں ایک ادھورا پن پیدا گیا نہیں, ہم نے کہاں باتا ہمیں کہاں اختیار ہے کہ ہم اپنے ہونے کو جان میں سورج میں پھولوں میں یا جگمگاتی ہوئی مٹی میں بانٹ سکتے میں جہاں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے آپ کے کہا تھا کہ شاعری جو ہے میرے لیے زندہ رہنے کی ایک بہت ہی ماورائی امنگ سے پیدا ہوتی تو یہاں جب ہم اپنے آپ کو چیزوں میں سمو کر دیکھتے ہیں ایسا میں کرتا ہوں کہ میں اب یہ جس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں میں یہ محسوس کروں کہ یہ کرسی بھی میرا ہی ایک حصہ ہے تو یہ جو یہ احساس میرے اندر جو پیدا ہوا ہے جسے ہم علامتی احساس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ احساس جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے یہ بھی جینے کی ایک شدید امنگ سے پیدا ہوا ہے جینے کی شدید امنگ جو ہے جس طرح ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو حصوں میں بٹا ہوا نہیں دیکھتی کبھی کہ یہ اس کی آنکھیں یہ اس کا منہ ہے یہ اس کے بال ہیں. اسی طرح جینے کی شدید امنگ جو ہے وہ وجود کو ٹکڑیوں میں بٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تو یہ جہاں ہم اکائی کی بات کرتے ہیں تو اگر اکائی فرق کیا کہ کوئی کانکریٹ وجود نہ ہو اکائی کا یہ میں مانتا ہوں کہ نہیں ہے کانکریٹ وجود کو اکائی کا لیکن وہ جو زندہ رہنے کی ایک شدید امنگ جو ہم سے مذہب ترشواتی ہے جو ہم سے عقیدے بنواتی ہے جو ہم سے موت کے بعد کی زندگی کا تصور دیتی ہے یہ نام انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں اسے رد نہیں کر سکتا آخرت وغیرہ کا جو کیونکہ یہ زندہ زندگی کی ایک بہت ہی شدید اور پرزور امنگ سے پیدا ہوتا ہے تو یہ اکائی کا تصور بھی جو ہے یہ جینے کی شدید امنگ سے پیدا ہوتا ہے جہاں ہم سے یہ ٹوٹ جاتی ہے یہ امنگ جینے کی تو وہاں ہم اپنے آپ کو اڑتے ہوئے پرندے سے الگ کر لیتے ہیں بہتی ہوئی ندی سے الگ کر لیتے ہیں رات سے الگ کر لیتے ہیں دن سے الگ کر لیتے ہیں کوئی اور نظر اے میری ویران بستی اس اندھیری رات پر نوحہ نہ کر اے میری ویران بستی اس اندھیری رات پر نوحہ نہ کر جانے والے لوٹ گے جاگ ان خاموش میناروں مکانوں اور بازاروں کے ساتھ جاگ ان اجلے پرندوں کی طرح جن کو سمندر کی اداسی لے گئی جاگ ان اجلے پرندوں کی طرح جن کو سمندر کی اداسی لے گئی ہے آسمانوں کو نہ دیکھ کھلے پھولوں کی خوشبو میں نہا کر پھر سے زندہ ہو میری آنکھیں تو موسم کا اکیلا پن بہا کر لے گیا ہے غم نکر آواز دے غم نکر آواز دے دھان کے خوشوں میں لہراتے ہوئے خوابوں گلی میں کھیلتے بچوں کو چپکے سے پکار گڑیوں کی اداسی کو سمجھ چڑیوں کے تن کے چن ہوا کا شور سن ان کو بلا جانے والے لوٹ کر پھر آئیں گے میری ویران بستی بہت خوب آپ ایک اور چھوٹی سی نم ہے روم کی گلیوں میں بچوں کا یہ انجانا سا کھیل ہاں یہ نظر ہے چھوٹی سی روم کی گلیوں میں بچوں کا یہ انجانا سا کھیل روم کی گلو میں بچوں کا یہ انجانا سا کھیل پوپ کے ایسا محل تعمیر کرنے کی لگن اور پھر مٹی آسما تک پھینکنے کی کوششیں بہت خوب آپ اپنی اس نظر سے متعلق اگر کوئی وضاحت کرنا چاہے اس لیے کہ میری سمجھ میں یہ نظم نہیں ہے. میرا انوپا کہ آپ نے میری جو کئی مشکل اور پیچیدہ نظم و متعلق ایسے جینوئن سوالات کیے اور میری سمجھ میں یہ نہیں کہ اتنی آسان اور سادہ سی نظم جو مجھے بھی خود خراب جی سی لگتی ہے سادگی دراصل آپ ہی تک محدود ہو کر رہے گی اگر آپ اس کی وضاحت کر دیتے تو وضاحت کا کام جو ہے یہ نظم, اپنی یا اپنی نظم سے متعلق کا اپنا ایک خیال یا لگن ہاں محبت ایک ہوتی ہے یہ جو ہے یہ نظم کا جو بنیادی احساس ہے میرا کیا خیال ہے کہ یہ نظم جو ہے یہ خدا اور انسان کے رشتے میں جو تہذیبی پیچیدگیاں جو میں سوچتا ہوں کہ معاشی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کا اظہار خدا اور انسان کے رشتے کے درمیان معاشی پیچیدگیاں بخوب اب یہ آپ کا خیال اتنا مجلا ہے کہ <laughs> میں <laughs> مزید اس کی وضاحت چاہوں گی معاشی अब, نہیں معاشی پیچیدگیاں آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کو بالکل تو آپ نے کہا تو آپ کی عقیدت محاورائی ہیں خدا سے متعلق اور یہاں آپ نے خدا کو ایک منا دیا کا تصور نہیں ہے بلکہ معاشی پیچیدگیاں میں وضاحت کے ساتھ نہیں کر سکا بلکہ میں نے اس کو بعد میں استعمال کیا مسئلہ یہ کہ جو ہمارے یہاں طبقاتی ناہماری ہے جو خود ہم سے یعنی کہ زندگی کو چھینتی ہے اب بداہ رہے کہ اسے ہم اور مذہبی جہاتوں پہ تو نہیں لے جا سکتے جی لیکن یہ کہ ان سے جو ہے انسانی فطرت یا انسانی نفیات اگر وہ خدا کا اقرار کرتی ہے تو ایک شکایت محسوس کرتی ہے ایک گلہ محسوس کرتی ہے اور ایک طرف تو یہ چلے کوئی ایسا شخص ہو جو ظاہر میں بھی برا ہو وہ دولت کا یا پیسے کا یا اپنے سوشل اسٹیٹس کا استعمال غلط طور پہ بھی کر رہا ہے تو انسانی نفسیات اس کا جواز نکال لیتی کہ برا ہے تو برا ہی کام کرے گا لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ مثلاً پوپ ہے پوپ جو ہے وہ مسیحیت کا یعنی سب سے بڑا نمبردار ہے اور اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ کرسچینیٹی کا سب سے بڑا نمائندہ سب سے بڑی علامت ہے تو میرے جو مطالبات ہیں مذہب سے یا میرے جو مطالبات ہیں کرسچینیٹی سے بلکہ مذہب سے نہیں مذہب کو ماننے والوں سے اور مذہب کے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مذہب ان کے اندر سے اظہار پا رہا ہے تو وہ مطالبات پورے نہیں ہوتے جب میں انہیں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ویٹیکن سٹی بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور اسی روم میں بچے ننگے پھر رہے ہیں بھوکے ہیں مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں فٹ پاتھوں پہ لوگ سو رہے ہیں تو ان کی آنکھیں یہ کیوں نہیں دیکھتی جبکہ وہ اس مسئلے کا کم از کم کچھ نہیں تو تھوڑا بہت حل ضرور اپنے پاس رکھتے ہیں تو اب یہ جب میرے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوپ ایسا کیوں نہیں ہے تو پھر ایک ایک عجیب معصوم سی حص ہے وہ خدا سے بھی ایک شکایت پیدا کرتی ہم یہی وضاحت چاہتی تھی اور بہت اچھی وضاحت کی. اگر آپ اس بات کی اجازت دیں تو میں آپ کی نظم سے نظر کچھ اور سوال ہونے کا ایک اور مسئلہ نکلا नहीं. اور جب لفظ کے آئی نے کوہر میں ڈوب جائے تو اپنے ہونے کے اظہار کی آس مت باندھنا یہاں ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے یہاں مراد یہ ہے کہ ایک ہمارے ایس کا ایک فلسفی یہ کہتا ہے کہ انسانی وجود جو ہے وہ لفظ کے بغیر اپنا اظہار نہیں کر پاتا تو اس کے خلاف میرے اندر ایک جذباتی ایکشن ہوا ہے. سے یہ تو کیا آپ اس کی وجہ کریں گے کہ لفظ کے بغیر آدمی اپنا اظہار کیسے کر پاتا ہے میری مراد شاعری سے ہے ویسے تو آپ اور فنون میں موسیقی بھی ہے مصوری بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اپنا اظہار کر سکتا ہے دوسرے فنون میں جی. دیکھیں, دیکھیں ایک بات میں آپ سے بتاؤں کہ یہاں ایک فرق یہ رکھنا چاہیے کہ شاعری کا بیہیویئر شاعری کا ایٹیٹیوڈ مختلف ہوتا ہے لائف کے بارے میں اور فلاسفی اور دیگر سائنسز کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اب اگر ہیڈیگر یہ کہتا ہے کہ صاحب لفظ کے بغیر انسانی وجود جو ہے وہ اظہار نہیں پاتا تو وہ زندگی کے بارے میں ایک فلسفیانہ دیہات ہے جس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر میں اس کا رد کروں تو ظاہر ہے فلسفے کے میدان میں جا کے کروں گا ٹھیک मेरा कोई اس کے بغیر میرا کوئی قابل قبول نہیں ہوگا بس مجھے صرف یہ حق ہے کہ میں اپنے میرے لیے سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ میرا جذبہ ہے میرا تخیل ہے جو میں سوچتا ہوں چاہے وہ منطقی سچائی ہو یا نہ ہو چاہے اسے عقل تسلیم کرے یا نہ کرے وہ میرے لیے سب سے بڑا سچ ہے اب اس کا واحد جواب یہ ہے کہ میں ایسا محسوس نہیں کرتا لفظ جو ہے وہ انسانی وجود کا اظہار ہے نہیں مراد یہ ہے کہ کا اظہار بھی تو ظاہر ہے کہ آپ لفظ کے ذریعے کریں کریں گے لفظ لفظ کے ذریعے تو مطلب میرے سے میرا خیال تک ہے کہ کا کہنا مراد اس کی اتنی ہے اہمیت ہوگی لفظ کی دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ سچائی جو ہوتی ہے ایک تو سچائی یہ ہوتی ہے کہ جس کو قبول کر کے آپ ایک روحانی مسرت محسوس کرتے جی اور اس کے بارے سے سچائی سچائی وہ بھی ہوتی ہے لیکن وہ ایسی ہوتی ہے جسے قبول کرتے ہوئے آپ آپ ہیں اس سے آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے تو یہ دراصل سچائی کو قبول کرنے کا خوف ہے اس کی کریں سچائی کیا ہے سچائی یہ اصل میں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے میں آپ نے بتاؤں گا سچائی کیا ہے لیکن مہاراج سچائی جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جو چیز مجھے مسرت دے جو چیز مجھ میں سچا غصہ یعنی کہ ایسا غصہ پیدا کرے جس میں میں خود ایک شولے میں گر جاؤں جو چیز مجھے ایسی محبت دے کہ میں بادلوں کے ساتھ ہوں جو چیز مجھے ایسی نفرت دے کہ میں کائنات کو ایک پھٹا ہوا گیند سمجھوں تو وہ میرے لیے سچائی میرا اپنا لئے جذبات نہیں تھے ہمیں تو کیا یہ مطلب یہ کہ محدود سچائی نہیں محدود سچائی یوں نہیں ہوتی کہ ہر شخص جو ہے وہ پہلے اپنے آپ سے سچا ہوتا ہے تو اس کا یہ جو اس قسم کا جو ذاتی سچ ہے یہ جب اس سے اظہار پاتا ہے تو مختلف انفرادی سچائیاں مل کے ہم آہنگ ہو کے اجتماعی سچائی بن جاتی ہیں جن سے پھر جھوٹے لوگ جو ہیں وہ تحبوز بناتے ہیں نہیں آپ لفظ پر گفتگو ہو رہی تھی تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یعنی انسان جو ہے لفظ سے اظہار کر سکتا ہے اور یہ بات غلط ہے میں نے یہ بات غلط ہے اس طرح جو ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ بات غلط ہے بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اگلی نظم لکھوں میں اس میں یہ لکھ دوں کہ صاحب انسانی وجود جو ہے وہ لفظ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے وجود لفظ تو نہیں ہے لیکن لفظ لفظ ذریعہ ذریعہ ہے کسی بھی رابطے کے لیے ذریعہ ہونا بہت لیکن میں ہوں اس وقت بھی ہوں جب میں چپ ہوں اور میں ہوں اس وقت بھی ہوں جب میں بولتا ہوں تو میرے لیے وہ وجود زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو کسی جواز کا محتاج نہ ہو اور یہ لفظ جو ہے یہ آپ کے وجود کا ایک جواز ہے اور میرا خالی یہ بھی مکمل جواز نہیں ہے. تو میں اس جواز کو نہیں مانتا میں اس وجود کو مانتا ہوں جو آپ اپنا جواز ہو میں اس لائٹ کو مانتا ہوں جو منگلا ڈیم میں ہے لیکن روشن نہیں میں اس لائٹ کو نہیں مانتا سب ہاں جواز کی بھی تو ایک شکل ہوتی ہے نا हुँ. تو مطلب کسی بھی جواز کو آپ مانیں وہ اپنی ایک شکل رکھتا ہے جو جواز خبولت کی صورت میں ہو یا آواز کی صورت میں ہو نہیں یہاں اصل مسئلہ تو جواز کو ماننے نہ ماننے کا ہے مسئلہ یہ کہ بھائی ظاہر ہے کہ آپ آپ کا نام مجھے اس وقت تک نہیں معلوم ہو سکتا بتاتی کو آپ نے بتایا نہ ہوتا وہ مجھے نہ بتاتا نہیں میں نے اپنی نظر میں کئی جگہ کے تمہیں یہ ناموں کی دوریاں لاس آ گئی ہیں اس طرح سے مجھ میں جو ایک جذبہ ہے وہ مجھ سے یہ ہے کہ وجود کو بے جواز ہونا چاہیے جواز کوئی چیز نہیں یہ لفظ ہے اور دوسری چیزیں خود میری شاعری جو ہے یہ میرے ہونے کا جواز ہے شاعری بھی کوئی چیز نہیں میں زیادہ اہم ہوں وجود تو, تو خود ایک جواب کو بے جواز ہونا چاہیے نہیں وجود بے جواز ہونا چاہیے جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وجود, کی وجود تو ایک لفظ ظاہر ہے کہ میں لفظ سے وجود پہ گفتگو کروں گا تو ایسے وجود کو دی دی نہیں میں لفظ سے بھی گفتگو سے نہیں چاہوں بلکہ اس چپ سے جس سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ لفظ ہو چپ سے بھی وجود کا جواز مل سکتا ہے نہیں مل تو سکتا ہے لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ وجود کو بے جواز ہونا چاہیے تو یہ میری ایک خواہش ہے یہ میری میرے نہ دیکھنے کی پیاس میرے نہ برتنے کی پیاس مجھ سے ہے. اگر میں دیکھ چکا ہوتا اور برت چکا ہوتا تو ظاہر یہ گفتگو ہم اپنا کرتے ہیں تو پھر میں نے وہ میں جو آپ سے سوال کیا تھا وہ کیا غلط کیا تھا, کسی حید کے سوا جو ہیں, وہ ہے بہت خوب آپ کی منظموں اور آپ کی گفتگو سے میں پھر یہ کہوں گی ہے تو لفظ کی تو کوئی بات نہیں بہرحال شاعرانہ ودانیت جو ہے اس کی خاصی ودا تھی بہت بہت شکریہ